دیکھے ذکر الہی کی کئی قسمیں ایک تو ہے نماز ٹھیک ہے نا یہ بھی ذکر الہی قرآن مجید فرقان حمید میں بلا تجہر بلاط کا ولا تو خافت بےحا وب تغ بینا کا سبیلا اپنی نمازوں کو نہ زیادہ آواز سے پڑھو نہ زیادہ آہستہ پڑھو وب تغے بینا دال کا سبیلا درمیانی راستہ اختیار کرو اب اس کی تعریف جب آپ نماز پڑھیں اطہیات پڑھیں درو شریف پڑھیں جہاں بھی حدیث میں فک کتابوں میں لفظیں پڑھنا آیا تو پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے منہ سے اتنی آواز نکلے کہ آپ کے کان سن لے کہ لوگ منہ بند کر کے پڑھتے ہیں بڑے بڑے عمر والوں کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے شاید کہیں سن لیا ہوگا بچپن میں کہ دل سے نماز پڑھنی چاہیے تو دل کا مفہوم یہ سمجھے کہ زبان بند کر دی جائے دل سے پڑھا جائے جتنی نمازیں ایسے پڑھی ہیں سب فاصد ہو گئی تو پڑھنا کیا کہیں گے کہ منہ سے نکلے اور کان سنے ہاں کوئی چیز مانے نہ ہو تو معاف مانے ہونے کا مطلب کیا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اوپر سے جہاز گزرا آپ تلاوت تو اتنی کر رہے ہیں کہ آپ کے کان سن لیں مگر جہاز اوپر سے گزرنے کی وجہ سے آپ کو سنائی نہیں دے رہا یا جیسے ہماری ہم میمن مسجد نماز پڑھاتے ہیں تو اومن یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں گزرتی ایمبولینس گزرتی پولیس گاڑیاں ہوں ہاں کتے بلی کی آوازیں نکال کر تو آدمی کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی یہ معاف لیکن آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں نہ اتنی آواز سے کہ برابر والا آدمی اپنی نماز بول جائے بہت لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ پڑھنے رہے بلکہ نماز پڑھا رہے تو اس میں خلل آ جائے گا تو ایک بات یہ ہے پھر اس کے بعد ذکر الہی سے مراد وہ ہے جو علما طریقت سکھاتے ہیں اس کی پوری تفصیل اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب الوزیفۃ الکریما میں نقل کیا جیسے قاب ایک ذر چار رضوی لا الہ الا اللہ کر کے دل پہ ضرب لگائیں تو یہ سب لوگ جمع ہو کر با آواز یہ ذکر شریف کرتے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ ہو کہ ضرب دل پہ لگائیں یا اللہ کے ضرب دل پر لگائیں تو جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک چھوٹا سا نکتا پیدا ہو جاتا ہے سیاہ اگر اس کا اضافہ نہ کرے تو یہ سیائی بڑھتے بڑھتے پورا قلب سیاہ ہو جاتا جب پورا قلب سیاہ ہو جائے تو آدمی ظاہر ہے کہ دین سے ہی چلا جاتا بخاری شریف کی عدیس ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے. ایک گوشت کا ایسا لو تھڑا وہ <coughs> اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا وہ اگر خراب ہو جائے وہ اگر مفلوج ہو جائے تو پورے بدن کو مفلوج کر دے گا اور فرما آگاہ ہو جا کو اس کا نام دل ہے تو کیا ان ذکر و ازکار سے کیا ہوتا ہے کہ دل کی تطہیر اور دل کی پاکی جو ہے وہ ہوتی جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمین فرمایا افلاح من تذکا وہ کامیاب ہوا جس نے پاکی اختیار کی وہ رکا رسم ربی فسل جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا اور نمازیں پڑھیں تو جب تک اس کا اضالہ نہ ہو تو دل صاف ہو جائے گا اور اضالہ ہو گیا دل صاف ہو اجالا نہ ہو یہ سہائی بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا دل جب سیاہ ہو جائے اس پر کوئی اچھا کلمہ اثر نہیں کرے گا نہ وہ توبہ کی طرف رجوع کرے گا نہ استفار کرے گا اور یہ انسان کی ہلاکت ہے اس لیے چاروں مشاعر چشتیا سوہر وردیا نقش بندیا کادریا یہ سب اپنے اپنے سلسلے کو ذکر الہی کی تلقین دیتے ہیں بلکہ حلقہ کر کے ذکر الہی کرتے ہیں اور بعض ازکار تو ایسے ہم آپ جیسے آدمی کر ہی نہیں سکتے دس پانچ دس منٹ میں شازلی سلسلے کے لوگ جو کرتے ہیں آدمی بےوش ہو کر کے گر جائیں وہ جناب اتنا سخت ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن سب کیا ہوتا ہے قلب کی تفیح اور دل کی صفائی کے لیے ہوتے ہیں صوفیا جو ہیں وہ ظاہری صفائی بھی چاہتے ہیں اپنے مریدین کی اور باتنی صفائی بھی چاہتے ہیں جب تک باطنی صفائی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا جی اور کوئی صاحب پیچھے سے کوئی صاحب اٹھے تھے